یا مالک نہیں ہے مالک کے ساتھ اس کا حصہ ہے شریر ہے دکان میں اور باغ میں شریک ہے تو اس سے اس واسطے مانتے ہوں کہ وہ شریک ہے وہ مالک میں بھی شریک بھی نہیں ہے لیکن مالک اس کا بات نہیں چھوڑتا مالک اسے مجبور ہے جب یہ مالک سے کہے کہ فلان چیز دے دو تو مالک احاض نہیں کر سکتا اس لیے کسی نے مالک سے ماونت کیا ہے یا مالک کس کا محتاج ہے تیسرا چوتھا مالک بھی نہیں حصہ دار بھی نہیں غالب بھی نہیں لیکن مالک نے کہا ہے کہ تم اختیار ہے تم جو کچھ کرتے ہو مجھے منظور ہے عربی میں اس کو شفیق کہتا ہے چھڑانے والا مالک بھی نہیں ہے حصہ بھی نہیں ہے غالب بھی نہیں مالک پر مگر مالک نے مختار بنایا ہے تو اس ایک آیت میں یہ چار سورت جلائے گئے ہیں چاروں کے چار بند کی ہیں جو ان کو پکار ان لوگوں کو جو تمہارے خیال میں بچانے والے ہیں لائم رکون سماعت مالک بھی نہیں ہے کمالحم فی ہما من شرک اور نہیں ہے یہ تمہارے آلحاق کو فی ہما اور نیچے آسمان اور زمین میں کوئی حصہ شرک حصہ کوئی حصہ میں ان کو نہیں دیا ہے مالک بھی نہیں حصہ بھی نہیں وہ مال رہ نہیں یہ اللہ کے لیے ان سے کوئی معاون ان میں کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ معاون کیا ہے تین ختم ہو گئے ولاداط اندہ اور ان کا چورانا فائدہ نہیں دے سکتا میں نے ان کو چورانے والا نہیں مقرر کیے ہیں اور قیامت کے دن جب